مسافر امام ہو مسافر امام ہو اور مقیم اس کے پیچھے مقتدی ہوں اور وہ نماز جب پڑھ لیں گے تو اس وقت امام تو دو رکعات کے بعد سلام پھیر لیں گے تو باقی جو مسبوک رہ جائیں گی یعنی جس کی باقی جو مطلب نماز رہ جائے گی اب اس کے اندر جو دو رکعات ہیں کیا اس میں سورہ فاتحہ یا کوئی چیز پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں اور اگر نہیں تو اس کی وجوہات جو ہے وہ ذرا پلیز بیان فرما دیجیے مسافر امام کے پیچھے مقیم کی بکیہ نماز جو ہے وہ کس طرح سے ادا کی جائے گی جزاکم اللہ خیر شکریہ میرے خیال میں آصف بھائی صاحب کا آخری جو سوال تھا وہ بھی یہی تھا اس سے پہلے یہی آپ نے سوال پوچھا تھا تو اس کا میں نے جواب رکھ کیا تھا بہرحال اچھی بات ہے کہ جو لوگوں نے نہیں سنا وہ پھر دوبارہ سن لیں تو جب امام مسافر ہو وہ سلام پھیر دے تو مفتی جو اپنی نماز پوری کریں گے تو وہ مفتی کے ہی حکم میں ہیں وہ افتدا میں ہی ہے تو اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے تو چونکہ امام کے پیچھے صورف فاتحہ نہیں پڑنی کوئی کراط نہیں کرنی کر امام لاہو کی رات امام کی مختلف کی کراط ہے تو لہٰذا وہ صورت فاتحہ نہیں پڑھیں گے اور اتنی دیر وہ یعنی خاموش کھڑے رہیں گے اس کے بعد وہ رخو اور سجود کر کے پوری نماز کر کے سلام دیر دیں گے چونکہ وہ مفت بھی ہیں زیادہ ان پر احکام بھی مفتوں کے بڑے ہی ہوں گے جی منیر قریشی بھائی جناب حضرت مفتی صاحب آپ کے